اردو میں آپ کہاں سے لوور ملکورہ جو ہے یہ شدت منفرم ہے اپنے بندی تعداد کی ساری شیرا کے پکڑ کر لایا اور اس کے بعد جب آیا تو یہاں مردان مرکز ہوئی ہے مردان میں ہاں اس میں تھا وہ کلا بڑا محدود ڈاکٹر تھا وہاں پہ اس کو پتا چلا تو وہ آگے گا کہ آپ انہیں اپنے, اپنے مالی لے کر جائیں شام کو ہماری کھانے کی دعوت بھی ہے اور آپ وہاں کام بھی کریں گے کاشو مرا کاشو مرا اس کو پتا تھا کہ اس میں بھی نماز وغیرہ نہیں پڑ سکے ہوں گے کہ دنیا میں مقد لگایا آپ کی دعوت ہمارے ہاں ہے سی بات ہے مطلب یہ ہو رہا ہے تو چلے گئے ہم وہاں پر گئے بیان ہوا شام کا کھانا اس نے کہا کہ میں آپ لوگ ابھی جائیں گے نہیں میری آپ لوگوں کے ساتھ ساری بات بات ہے میں <متقرت> بات کروں گا کھانا کھا لیا تو مقابلے کا دور چلے چائے کا دور چلے گا دیکھ لیں یہ آدمی ایران کا انقلاب دیکھ کر آیا ہوا تھا انقلاب دیکھ کر آیا ہوا تھا اس زمانے میں یہ افغانستان والا مسئلہ نہیں تھا اس نے ہمیں خاص آپ لوگ کام کرتے ہیں لیکن یہ ہی کہ باطل پھیل رہا, با رہا ہے اور ادا کر رہے ہیں ایسی مدد بات کی بڑا کھڑا نہیں تھا اس نے ایسی مدد بات کی مجھے بات کا خطرہ ہے کہ اس مشکل کے میرے ساتھ آئے ہوئے تھے رہے آپ سنتے رہے میں آپ بولوں گا میں اور آپ سنوں اس لیے آپ نے بول رہا ہوں بات تو دیکھیں یہ کچھ باتیں بتانے کے لیے ہوتی ہے آپ ہماری بات کو سمجھ نہیں سکیں گے اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب میں طوبہ ٹیکسنگ ایک جگہ ہے فیصلہ بات میں ٹیکسنگ ہے یہ سن پینسٹھ چھیاسٹھ سترہ سو انہتر میں کمیونسٹوں نے پاکستان پر کام کیا ہے اور انہتر میں سے حالات بن گئے تھے کہ چھیاسٹھ کے سال میں انقلاب ہو جائے گا اور پاکستان میں توڑنا کو توڑنا تھا تو اس کے لیے ہمارے ہزار کا مطلب استعمال سے پہلے دو مہینے کام کرایا گیا تقریباً دس ہزار آدمی کسی کو نہیں شکار ہوتے ہیں ہو جاتے اور ان کا تو جن صاف ہوتا ہے دس ہزار آدمی دو مہینے جن لات پھرتے رہے پھر گیا میں نے کہا تب کا ایسا ہوتا ہے جو تعداد اور پچاس ہزار کا استعمال کرانے میں پچاس ہزار بہت بڑی تھی تو پچاس ہزار کا استعمال دیکھا تین فیصد لوگ چالیس فیصد لوگ تو فیصد ہو گئے اور دس فیصد ہوتے ہیں خبیج دس کلو ہوتے ہیں یا تو وہ ہیں پیسے لینے والے ایجنٹ ہوتے ہیں چار ایجنٹ ہوتے ہیں کیا ہوتے کم سے ابھی اس کا گھر نہیں ہونا ہو سکتا ہے تو اس کا آپ کریں گے جلد جلد جو ہوتے ہیں تو وہ پیسے ڈب جاتے ہیں نہ ختم کر کے توڑ دیتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی تو ختم کر بھی نہیں سکتا ہوں وہ بڑا خوشی بڑا جو پروفیسر ربانی تھا افغانستان کا صدر نمرا تھا اس کی مہاراجہ بولار سکمت صاحب اللہ نے دعوت کی تھی اور اور مجھ سے کہا تھا کہ اس سے آپ بات کریں مجھے بات اس کے پاس ہی بٹھایا ساری میں نے اس سے بات کی پروفیسر صاحب آپ کا ملک ہے تو روس نے فوج رفتے سے قطر نہیں تبدیلی اور اس کی ترمیج سے اس کے ساتھ کیا آپ لوگ جامعہ کو لے جاتے رہے وہاں کے لیے پھر وہاں اپنی باتیں سکھاتے گئے کہ ان کو اندازہ ہوا کہ دیکھتے ہیں لوگ کہ ہم فوج اتارے ہیں تو رکاوٹ نہیں ہوگی میں نے کہا آپ کے مسئلے کے کاروباری جو آپ کر رہے ہیں لیکن تو وقت ہی ہے تھوڑے وقت ہے دائمی حال ہے کہ آپ کی نوجوان نسل میں اور آپ کے ملک میں یہ عقائد اور یہ آماد اور دینی ترتیب پختہ ہو گئی بڑا خوش ہوا سن کر گزارے آپ کوئی بات پوچھ بات پوچھیں آپ ادھر آج کل کے دور کا سپنا یہ ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں بس آج نماز پڑھ لے بس یہ کافی ہوگی گئی حالانکہ آدمی کو تربیت حاصل کرنے کے لیے تفصیل سے آدمی کو ماحول اختیار کرنا ہوتا ہے اور اپنی تربیت آدمی ہی نکل آتا ہے لیکن تربیت کوئی گاؤں کا تربیت اب تربیت کے لیے ترتیب کو اختیار کرنے کی اگر صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے بڑے بڑے علماء اور مجاد لوگ اور کاروباری لوگ ان کی خانقاہ میں جب آتے ہے تو مہینہ مہینہ چھ چھ مہینے صرف خاموش بیٹھنا اتنا ان کا بولنے کی ضرورت نہیں پھر کچھ عرصے کے بعد بولنے کی جاؤت نہیں ہوتی تھی سوال جواب کرنے کی لکھ کر پوچھنے کی جاتی پھر کچھ عرصے کے بعد جب لکھنے سے ان کو نظر جا سکتا کہ آپ آدمی کا فیم صحیح ہو گیا ہے اور اس کے بعد بولنے کی سوال جواب کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو اصل میں ہمارے ہر جگہ جگہ جو آلات خراب ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہوئی فائدہ اٹھنا بیٹھنا بولنا کسی سے بات کرنا اس میں شریع اور مختون ہے کیا ہے ہمیں پتہ نہیں آلات خراب کرنے کے گھروں کے جھگڑے ہیں یا شہروں کے جھگڑے ہیں یا ملکی فصلات ساری کی ساری کی بنیاد نقص تربیت ہے تربیت تن. یہ دیو بند میں نہیں رہے دیو بند سے تقریباً کوئی پندرہ بیس بیس دور گنگوا ہے یہ ساری عمر گنگوا ہے بڑے بانی, بانی رستے ہیں اور جو بند کے فار ہونے کے بعد پھر ان کے پاس آ کر درد پھر, پھر, پھر, پھر, پھر مزید ہے وہ شاہر کے والد صاحب نے اور شاہ احمد کے والد صاحب جم کر رہے ہیں ان کے پاس سربری شروع کی درخت کے وہ بیمار ہوتے تو لمحہ فارغ ہونے کے بعد چھ مہینے سال ان کے پاس تربیت ہر ایک آدمی کو ہماری تو ہر ایک کو اور وزارت سے فارغ ہونے والوں کو خاص طور سے تربیت ضروری ہوتا ہے ان کے پاس ہونے میں بہت بڑا اظہار ہے اگر وہ افیاد صحیح استعمال کرنے کے طریقے ان کو آ جائے تو بہت کام نکال سکتے ہیں اور اگر ان کو اس کے استعمال کرنے کا طریقہ نہ آیا تو جو نقصان کرتا ہے کہ نقصان کرتا ہے یہ ہمارا سارا روزانگی سے ہمیں اسپال کو دکھاتے ہیں ہاتھ بات ہو ح اور حق طریقے سے بچا کہ بہت غصہ آئے گا آپ کے بدل کی باتیں کرتا ہے اور اگلے آدمی کا دل بند ہو جاتا ہے وہ آپ کی بات نہیں کہتا آپ ایسی بات کو ایسے ناگوار طریقے سے پیش کر رکھتے ہیں کہ اگلے آدمی کا دل بند ہو جاتا ہے اور وہ بات تو گا فرمایا گیا ہے کو بھی دل اس کو بھی بہتر طریقے سے کرنا ہوتا ہے آپ ٹھیک تو نہیں اس کو رد کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے رد کیا جائے تو حکمت اور مطلع دینا بول کر بات کرنے کی زرال کے بعد آدمی کو پھر کہ اب آپ ان کی بات بیان کر سکتے ہیں نقص کے تقاضوں اور, اور, اور, <تصفح> اور اپنے ساتھ کے گھر پر گیا بیوی جی کی ماں کے گھر جملہ لیکن نیت فرق ہے ڈاکٹر نے تشفیر اور, تشفیر اور خدمت کے لیے تعداد کی نیت سے کہا اور لڑکی کی ماں نے اس کو سن کر رم اور دکھ ہم کی نیت سے کہا اور ساتھ جو ہے تو اس کو خوش ہو کر دشمنی کی جمعید جمعید جمعید جمعید بولنے والے اور ماں کی بال کو مرم لگ رہی ہے اور ڈاکٹر کی بال کس کا تو جملہ ہے اس हमारे ہمارے اللہ حبال کی ہدایت کیا کرتے ہیں کہ آپ جب بات کریں تو اس میں آپ اپنی اصلاح کی نیت کیا کریں اپنے فائدے کی اپنے اصلاح کی کریں گے جب آپ اپنے اپنے فائدے اپنی اصلاح کی نیت کریں گے تو اس کا آپ کو تو فائدہ ہو ہی رہا ہے کہ آپ نے نیت کی ہوئی اگلے بھی فائدہ ہوگا اگر آپ اپنی اصلاح کی نیت نہیں کی اوروں کی فکر کر رہے ہیں اوروں کی فکر کر رہے ہیں اپنی اصلاح کی نیت نہیں کی ہوئی ہے تو اور اصلاح کی نیت نہیں کیونکہ فائدہ ہو نہیں رہا آپ کو بھی نہیں فائدہ اور وقت ضائع ہو رہا توانائی ضائع ہو رہی ہے وقت ضائع ہو رہی ہے فکر ضائع ہو رہی ہے وقت ضائع ہو توانائی ضائع ہو فائدہ نہ ہو تو کتنا بڑا نقصان یہ کہتے ہیں کہ پہلے اپنے رس کو توڑنا ہوتا ہے اس کے جذبات اس کے سزا جب ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ صحیح رخ ہو جاتا ہے تو ایسا خیر پھیلتی ہے خیر ان لفظ سے کرتی ہے کہ جن کی صدا ہو چکی ہے کہ جب بھی آپ کی بات کریں تو کرتے, کرتے رہے لیکن ساتھ ڈرتے رہے بات ہے کہ یا مجھے شر کے پھیلا مجھے بنا ذریعہ بنا اور اپنی کوئی افار میں گھیرا ہوا تھا اور نام شور بچا رہے تھے بڑی دعا مانگی بنا شر کا اپنے مدرسے کو یہیں گے ضرورت نہیں شکریہ شکریہ شکریہ